ان یعنی فبارات استحباب الدت ان کا دمافکی حجر دینی پہ حیثیت بانی انبامنا کر کے باب حیات حیادیمی یعنی مطلق عادت مسلمان خود کے جہاں تاکہ دم منافق مستحب دے خج د دینی پہ حیثیت بنی دنیا کا غلط بنی قسم کی سیاسی خلب جنازی تظر تو جنادی تظر تو پوسم اخصر اخبن سنت ترقے بانی کی کمزید مستحدینی پہ حیثیت بانی جائز ان کو مرافق السلام عبد اللہ فارت فارت ترغیب دونوں قومی او اوزار کی دفارت دا شرافت عدائز کزید مخلسین اسامت رضی رسول اللہ صلی اللہ روت نبیر السلام خدے میں مارفت سیکھ عبد اللہ سرود سلام چمات من کور محبت نہ ما تم نے کورید محبت یہودنا عمر فقرا دا دعوہ کی مدن عرب تو خبر گئی فقرا قد ابغضهم اسحد بن زرارہ فرمایا ان جاء سعد بن زرارہ سردين سڈی بغض کاو نظر سفید ورکلہ دا مقصد ان کہ تجھ مرید وجد حب یہودنا نہ ولی اغاپادشو مدی مسل خزانہ حضرت زراور کی جدا واغسرہ چہ محبت یہود سبب دے موتے گا نا محبت یہود سبب دے موت عن المنافقات دے بلاگا تے شریر بوگاسکار والے پھاتشے تے اساد اندرا نہ والا بوز کاو دو یہ ہور اس سان اندرا پھما ہنس پھے جا او کلا ویلا خود مر نہ پھات نشو مقصد خدا نے انہی تے میرے بھم مرافقات مالے فرمایا માતા نکری چموش اتاہ ابنہ جن مخلصین دو راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید اور محمد عبداللہ عبداللہ ابن عبداللہ فرمایا نبی ان عبداللہ ابن ابی قدماہ او پھاتشے خالف آت ہی نے ماتست ہم سرا کو کف فرمفی کرمات دادی دا خاطر در دا ابل دفارد آداد بدلی کا تفصیلی روات بخاری کی بیرنی نبیر السلام مر کاغتہ قمیض تبرکات منافت تفید رسائی اگر کمیز تو نبیر سلوم گستے ہو بچ کے دے رشد جہانم فنزار السلسرم کی مسود عقد الفتفا ربل دفارد آداد بدلی کاباس نہ ہو تو کمی سرکڑے ہو جنگی بدر کے جدا کمی برابر شروع شو کے بدلے فاتی جوابت ضمی کے نہر ذمہ کیفا دا دینی دامد مستحدین حیثیت جائز دے فاسق باجب بار کے چداغ ناجائز دے سیدا جائز بار نے سر دے انک کا پھر بھی چداغ دستحدین فحیثیت بانی عیادت جائش فاجرم مستی پہ ایسے بانی جائز ان غلام کانزا یہ غلام بخاری خدمت بے کاؤ پاتا ہن نبی تیرا سی فقادا سرفا سکین دعوت اما بخاری با منعقد کئی صحت اسلام اس سبی اور سیاحت دعوت دو اسلام د سبی اف با مناقت گئی اور تناسب ظاہر شکراہ دے کر کے امام حسین اور کچہری اسلام دسبی سعین غور و نبی سم دعوت و قور و سبب دجات جہنم کر دے رہے تناسب دے رہا غدام سیاحت اسلام دو سبی حکال اسلم اسلام قبول کا اسلام رالف نظر ال غلام قل فلا توقعوا كن شنسوا قوم اغا فقال له ابو لا ترتب القاسم دا خبر ہوں اسلام راول اتهاب القاسم پاس نما اسلام کریمے ہوئے لا اسلام راول فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقول قاسم نبی سنداو قانا وی علاقے الحمدللہ الذي انقذه به وهو به من النار الحمدللہ لا اللہ اخلاص سے قد ذرا معاف ہو جس دعوۃ فودو با ملاقات کلے بہاری سیاحت اسلام بھی تناسب ظاہر کچہرے اسلام سبھی با دعوت غلبہ سبب نجات اللہ گرجر ان کا بن صرف تہرے گئی اسلام سئیمان دانی درفیمان کئی جو غلام غیر بالغ کفر تو کفر فوجسا ازایا کر کفر و اسلام ان سمیس کوری چہ دا کفر کار دے دا لو اسلام کار دے پیجینی سزا اور کور کولے شپ کفر والے ان اور کولے شے بہدی سمہ خلق ذوبی مین النار خلاص ایک دنا ما دے تو معلوم ہے ہغیر مکالات احکام مکالف دے معلوم ہے چا وی ان کو سبھی ہو آخل فدل چے تمیز بے ان قفر اسلام قوریشی داد اسلام خبر خبر اسلام کار داد کفر کارش ندا اور قوریشی فراخ و سلانی نور داد کری والام سیندید کرکئی جدا کے ریشی جدا علق ولام قریب البلو مراہ کو بلو تور جنا اسلام سبب تو فاردو خلاصی جہنم نہ کرو دے۔ بابر مسیفر یادتے حدت احمد محمد صلی اللہ یہ دا. نوقر دار جو سڑیہ فیاض لاڑشی کراکیب لاڑشم جا دلہ ہو رادادہ۔ جب یہ نے کنے پیے سلام یادت لے ان جابر قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودونی لے سبی راکبین بغلہ۔ زما تو فوست براتم لبن سورف قچر باے نہ آسمانی ذا نو ورہ بابن کی فضل محمد علیہ دا وزین ان زیادت بیمار در مندوبتا وجدار ہر عبادت کر شروع تر خوس مندوب دے من لا یعادت سرغاربان دم اچے قران ایتنوی یانور دیو او یو کما دییا چپاو دا سبری وشی نہ حغذات اولا دی او ذات مو دی ندی و جنا اودس مندوم شو چا کامل مستحب شو من توذ فحسن الوضوء چادس کو فقامین سے لکے سیو کو جامی و مستحبات و فار و عادا خا المسلم غبات اگے نے تو فو سو مسلمان جمدین شروع دوسی داد ادس دفا ز ذیرت دفار شرط نظر سے عیدت دفار دے آد آخا اور مسلم درور مسلمان ہو دادا دادہ درم مختصمن مقصود پدی کی طلب دجر ثواب بھی دنیا دارت دنیا تغرض دا سیاست بغرس پدی مخت سمن طالب اجر صواب دفاع طالب اجر ثوابی بوائے جہنم لی جہنم دا, دا, دا, دا دی آو یا قلتو یا ذکر دا خاص مرات نہ دا دا خاص مرات نام الریف کال الام کی کی شو نام شو ابو تفرد دا خصوصیت صرف دا دا صرفرینقل یادو اہل حجاد متفر نہ میں نے جملے والی بھی مدرک کرے قول صاحب غیر بل بالقیاس کی اسٹی سڑے بیمار پھرسی کی دے مریض دو بیگا پھٹیم کی مزرا وزیر دی ایادت کون کی سرا اویا ذرا فرش تھی عہدہ معاف کا ٹھول دوفارہ دو ایادت کون کی رہو نہ دو فون کی دوفارہ سباقوری و خان و خریف ناراوت استقفار دفرشتون چاویا ذرا فرش تھے مغفرت پواڑی و خان و خریف دیادت کون کی دوفارہ نہ یو باغ جنت کی خریف دان کے چھوکرا اگر سار پٹے طرف تھی بل فروغ ذکر کی اور خریف پدے رتھ کی مرفود کی خریف ذکر ابو داود روا منصور انکم ابس کما رواہ شعبہ حکم در شگردان دیو شوبر چمک کی روت موقوف ذکر کرے دے آمرش دے, دے چمرف ذکر او منصور سریم دے دو شعبہ معاف دے نقل کے موقف نصر فرداش مقصداش یہ شوبروات چکم دے نہ موقوف دے او دا دہاگم مطابق دے فدے کے دیم کر آمش آغا مرفو دے مقوب سکر کئی اور آمش اگ مرحود وا دا اولا دا تحقیق اولا نے جدیدہ خلاف مقصد خریفتا خدی کے نشتے دے صاہب کا ذکر کئی چور کے اصل مقصد محدثین بیان الفق صنعت کی اولاد نہ الفرق بیان الفرقی مقصود بیان الفرخل متن و جن سیدار شعبہ کر کے منصور امداغ مطابے عرب روا منصور او آمش دار رات ذکر کر کے اصل خلاف مابیندری والوں کی دارے جو میں موقوف ذکر کے کا مطابق منصور عوامت شی مرفو ذکر گئی